نحمده ونستغفره ونعوذ اللہ من شروع سی آتی عمالین میاد فلا مضہل فلاح دلہ واشہد اللہ علاح اللہ شری کلا واشحد اللہ مدن ابد ہو رول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 و خل مہ سا بنہ جلن کتیس ویتھ نیو اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا آ ماہولمک ورسوله فقد فاز فوزاً امو قرین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر شر محدثاتها محد وک اللہ محدم بدا وک وکل دتی سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا مل مَا عَلَّمْتَنَا تنا أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہ نبی من سودی ونفخه ونفتے بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پلاک اصحابل جنتی کا جزا اینا کا لو یو اندی نقینن و لوگ کالو جنہوں نے کہا رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے کالو پھر وہ اس پر جم گئے ڈٹ گئے فلا خوف سو کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر ولا ہوں یا اور نہ ہی وہ پریشان ہوں گے غم زدہ ہوں گے کا اصحاب الجنہ یہی لوگ جنتی ہیں خالدین فیح جو اس جنت میں ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں جزا بما کانو یا یہ بدلا ہوگا اس کا جو وہ عمل کرتے رہے ہمارا دین اسلام یہ اپنے ماننے والوں سے قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے اور قربانی بھی اس چیز کی جو اس ایمان والے اسلام والے دیندار مسلمان کو سب سے زیادہ پیاری ہو محبوب سے محبوب چیز جب تک یہ وقت آنے پر اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر دیتا تو اس وقت تک اس کا اسلام اس کا ایمان خطرے میں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو کتنے بڑے ایمان والے کیسے مخلص مسلمان پر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر میرے ساتھ کتنی محبت ہے اللہ کے نبی بہت ہی زیادہ پوچھا کیا اپنی جان سے بھی اب جان تو سب سے پیاری چیز ہے نا جان ہی سب سے پیاری چیز ہے انسان کو تو پوچھا کیا تجھے تیری اپنی جان سے بھی میں زیادہ پیارا ہوں تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں جان سے زیادہ پیارے آپ نہیں ہیں یعنی جان مجھے زیادہ پیاری ہے تو نبی علیہ السلاۃ اسلام نے فرمایا عمر تو ابھی ایمان والا نہیں ہے اللہ اکبر در اندازہ میرے بھائیوں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو تھوڑی دیر ٹھہرے خاموش ہوئے سوچا کہ ہیں میں ایمان والا نہیں ابھی تک تو ابھی تک جب ایمان والا نہیں تو پھر فائدہ کیا ہے اسی وقت فیصلہ کیا اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں تو آپ نے فرمایا الان یا عمر عمر اب تو ایمان والا ہوا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مدید میں رشاد فرمایا ہے فرمایا لن تنالو البلہ حتی آتن فقو من ما تحبون وما تنفق من شیئن فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ <عَلِيم> چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے اللہ رب العزت نے لام نون حرف جو ہے یہ تاقید کا جس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں معنی بالکل نہیں میں لم الْبِرَّ لوگوں مسلمانوں ایمان والو تم ہرگز اصل نیکی کو نہیں پا سکتے البل کا لفظی معنی نیکی ہوتا ہے پر چونکہ نیکی کا جنت ہے مفسرین یہاں بل سے مرادی معنی جنت بیان کیا ہے تو معنی یہ ہے کہ تم کبھی بھی بالکل جنت نہیں حاصل کر سکتے کو تو ہبون یہاں تک کہ خرچ کر دو قربان کر دو وہ چیزیں تو ہبو جن سے تم محبت کرتے ہو جو تمہیں پیاری چیزیں ہیں نا پیاری وہ جب تک تم اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر دو گے تو تم نیکی کی حقیقت کو پا کر جنت حاصل نہیں کر سکو گے مم. یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے سو میرے بھائیو یہ دین اسلام یہ قربانیوں سے تعبیر ہے اور قربانی بھی ہر اس چیز کی جو پیاری سے پیاری ہو اور پھر مواقع کے مطابق موقع و محل کے لحاظ سے جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز جب تک اللہ کی راہ میں قربان نہ ہو ہونا بعض اوقات آدمی جو ہے وہ اس کو جان دینی اللہ کی خاطر آسان ہوتی ہے پر وہ جان دینے کا موقع نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے مال دینے کا موقع لیکن مال دینا اس وقت بڑا مشکل لگتا ہے اب ایسے میں جان دینے کی اہمیت نہیں جتنی مال دینے کی اہمیت ہوگی ہر شہ اپنے اپنے موقع اور محل کے لحاظ سے تو اسلام اپنے موقع و محل کے لحاظ سے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہو طلب ہو وہ چیز آدمی اسلام کو اس موقع پر پیش کر دے تو یہ مسلمان تو یہ ایمان والا اللہ اکبر میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہیں صحابہ ان کی عزت ان کا احترام ان کا ادب اللہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حب الانصار من المان انصار صحابہ سے محبت رکھنا یہ ایمان میں سے ہے اسی طرح دوسری احادیث ہیں سارے صحابہ کے بارے میں تو ان صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھ لو اللہ اکبر جو جو جس جس کو جو چیز پیاری ہوئی اس نے وہی اللہ کی راہ میں قربان کی تو تبھی تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور جب اللہ ان سے راضی ہوا وہ رضو ہو تو وہ اللہ سے راضی ہو گئے لیکن یہ اللہ کی رضا کب ملی کہ جب انہوں نے اپنی پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی اللہ کی راہ میں پیش کر دی اور اللہ کی راہ میں پیش کر کے بھی یہی جانا کہ اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جائے اللہ اسے قبول کر لے اس پر کوئی فخر نہیں کیا کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کی سو میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو شروع میں آیتیں پڑھی ہیں ترجمہ بھی آپ کو سنایا وہ میں پارے سورہ احقاف کی ہیں اللہ رب العزت نے پہلے جملے میں فرمایا ان اللہ دین کالو رب اللہ کام ایمان والوں سے اللہ کو ماننے والوں سے ان کا خوف ان کی پریشانیاں ان کے غم کب دور ہوں گے فرمایا ان اللہ دین کالو رب اللہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے سم پھر وہ اس پر جم گئے اس پر ڈٹ گئے یہ ایک جملہ ہے جس نے پورے دین کے نظام کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے اسی لیے ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ میں وہ عمل کروں اور آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے بس آپ سے پوچھوں اور آپ سے پوچھ کر میں عمل کر لوں وہ آپ کا عمل میرے سامنے ہو پھر میں کسی اور سے پوچھوں اس کا نام ہے اسلام اس کا نام ہے اسلام کہ اللہ کے قرآن سے نبی صلی اللہ علام کی صحیح حدیث سے ایک بات کا پتہ چل گیا پھر آدمی یہ نہ کہے کہ اچھا ذرا میں کسی اپنے بڑے سے پوچھ لوں اپنے پیر سے پوچھ لوں اپنے باپ دادا سے پوچھ لوں اپنے امام سے پوچھ لوں اگر یہ بات آگئی تو ایمان نہیں ایمان یہ ہے کہ جب اللہ کے قرآن سے رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ایک بات ایک عمل سامنے آ گیا اب اس پر عمل پیرا ہو جائے پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کرے تو کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے بتاؤ آپ کو یہ عمل کہ آپ کے بعد پھر مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے تو نبی علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا فرمایا کل آمنت تو بلّ مستقم میرے صحابی کہو کیا کہو کیا آمنت سحابی کہ میں اللہ پر ایمان لایا میں نے اللہ کو مانا یہ کہنے کے بعد سم مستم پھر صحابی میرے اس پر جم جاؤ اس پر ڈٹ جاؤ پھر اسی پر قائم رہنا پھر کوئی لالچ تجھے اس سے نہ ہٹائے کوئی کسی کا خوف اور ڈر وہ اس سے نہ ہٹائے پھر اس پر کائم ہو جا کتنا بھی لالچ آئے اس کو نہ دیکھنا اللہ کے اوپر کائم رہنا اور اسی طرح سے کتنی ہی دھمکیاں آئے کچھ بھی ہو جائے پر تو اللہ کو نہ چھوڑنا اپنے اس ایمان کو نہ چھوڑنا سو اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربن اللہ دینا کالو رب اللہ مست کام یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے سم مست پھر وہ اس پر جم گئے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے فلاں علیہم ولاحم یا جنو نہ تو ان پر کوئی خوف رہے گا اور نہ ہی ان پر کوئی غم اور پریشانی رہے گی پریشانی بھی نہیں ہوگی اور غم اور خوف بھی کوئی نہیں ہوگا یہ کب ہے جب پہلے یہ بات استقامت ڈٹ جانا دین پر قائم ہو جانا اللہ ہم کہتے ہیں اللہ کہنا کیا ہے ہمارا کردار ہی ہے نا یہ کلمہ پڑا ہے اب ہم تھوڑا سا لالچ ملتا ہے دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں تھوڑی سی دھمکی آتی ہے پریشانی دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور ارادے کیا ہیں کہ ہمیں کوئی غم نہ رہے کوئی پریشانی نہ رہے کوئی مصیبت نہ آئے سکون کی زندگی گزاریں اور کوئی خوف نہ ہو اللہ کہتے ہیں ہاں یہ ملے گا لیکن پہلے سم مستقاب اس پر عمل کرو گے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ذرا مزید وضاحت کے ساتھ فرشتوں کے اترنے کا بھی تذکرہ کیا ہے بڑی خواہش ہوتی ہے نا ہمیں کہ فرشتے اتریں اللہ کہتے ہیں ہاں فرشتے اترتے ہیں لیکن کب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 من اب تو ساتھیوں کو جاگ جانا چاہیے کہ نہیں کیا خیال ہے نہیں کوئی جاگتا تو جگا دیں کافی ساتھی امدے منہ نظر آ رہے ہیں مجھے جاگ جائیں اللہ کا قرآن سنے میرے بھائیوں اللہ اللہ کیا کہتے ہیں ان اللہ کالو رب اللہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے کام پھر اس پر استقامت دکھائی پھر اس پر ڈٹ گئے پھر اس پر جم گئے جب جم گئے اس پر ڈٹ گئے اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ ڈولتا نہیں یہ ادھر ادھر نہیں ہوتا تو اللہ کہتے ہیں پھر ایسے لوگوں پر فرشتے اترا کرتے ہیں فرشتے کم آتے ہیں جب آدمی اپنی طرف سے دین پر استقامت دکھا دے کیسی اللہ اکبر جیسی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھائی کافروں نے پکڑ لیا مکہ والوں نے پکڑ لیا قید کر دیا قید میں رہے تنگیاں دیں اعلان کر دیا کہ خبیب کو پھانسی دی جائے گی مکہ میں اعلان کر دیا گیا ادھر ادھر قبیلے وہ بھی انہوں نے بھی سنا اب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ آج ایک اللہ والے کو محمدی کو محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجاہد کو ایک موحد کو آج پھانسی دی جائے گی سولی پہ لٹکایا جائے گا اس کو دیکھنے کے لیے تماشا دیکھنے کے لیے سارے جمع ہو گئے سعیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ ہوں بہت کچھ برداشت کیا اب یہ بھی برداشت کر رہے ہیں یہ بھی برداشت کر رہے ہیں بڑا مارا لالچ بھی دیے آخر کار یہاں تک پہنچے کہاں تک پہنچے بھائی اتنی سی بات کتنی سی بات خبیب کیا خیال ہے تیرا اتنا تو, تو چاہتا ہوگا نا آج اگر اس خواہش کا کر دینا اظہار صرف اتنی خواہش کا بس زبان سے یہ کہہ دے کیا کہ آج تیری جگہ پہ تیرا مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوتا اللہ حکم تجھے آزاد کر دیں گے تو پسند کرتا ہے نا کہ تیری جگہ پہ جو کچھ تیرے ساتھ کیا جا رہا ہے اس جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کہاں تھے اس وقت مدینے میں مکے سے اللہ کتنی دور مدینے میں آپ وہاں ہیں پہنچ بھی نہیں سکتے ان کو لا بھی نہیں سکتے تھے بس یہ ہے کہ خبیب سے یہ پتا کرنا چاہا کہ اتنا سا کہہ دے کہ کاش آج میں آزاد ہوتا اور میری جگہ پکڑا ہوا پھر سولی پہ لٹکنے کے لیے تیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا بس اتنا سا اظہار کر دے تجھے چھوڑتے ہیں اللہ تجھے چھوڑتے ہیں میرے بھائیوں کہیے کہ ذرا ہم تصور میں لائیں یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا اس سے بھی بڑی بات ہوتی تو ہم نے کہنا تھا کہ یار جان بچانی بھی تو فرض ہے نا جان بچانی فرض ہے یارو بچا لو جان کیا بڑی بات ہے لیکن سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ ہو فرمانے لگے ظالم تم نے غلط اندازہ لگایا ہے میرے ایمان کا میری محبت کا میں تو یہاں اس حالت میں بھی اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ میں سکون میں ہو جاؤں اور مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے وہ کانٹے کی تکلیف میں تو یہ بھی نہیں چاہتا آخر کار وہ لے گئے اب تیاری پر ہیں تیاری پر پھانسی دینے کے لیے کہنے لگے اچھا ذرا ٹھہر جاؤ ہاں وہ بھی کہنے لگے کوئی خواہش ہے تو بتاؤ کہنے لگے خواہش یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ لینے تاکہ جاتی بار اللہ سے ملاقات ہو جائے نماز ملاقات ہے نا نماز, نماز اللہ سے ملاقات ہے یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے پر ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ سے ملاقات کی ہم کہتے ہیں اللہ ملاقات کرے تو خود آ کے ہم سے کرے ہمارے گھر میں کرے ہمارے کارخانے میں کرے ہماری دکان پر کرے ہمارے دفتر میں اللہ کرے ملاقات آ کے ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ کی ملاقات کی میرے بھائیوں اللہ کی ملاقات کی خواہش ہے تو اللہ کہتے ہیں میرے گھر میں آ نماز ادا کر تو تیری ملاقات ہو جائے گی اللہ سے کہا کہ آخری ملاقات اللہ سے جاتے ہوئے ہو جائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آج تو مسلمان ہے نا ظالم اس طرح کی کوئی خواہش پوری ہونے دیتے ہاں کوئی نہیں پوری ہونے دیتے وہ آج اخبار میں بھی آ ہے نا اللہ ظالموں نے حافظ سعید کو گرفتار کیا ہوا پانچ مہینے ہو گئے دو چار دن پہلے یہ کہہ کر کہ ہم رہا کر رہے ہیں لاہور میں لائے یہاں لا کے گھر میں نظر بند کر دیا مہینے کے لیے اور آج اخبار میں پڑھا ہوگا کہ یوں دس قدم ہے ان کے گھر سے آگے مسجد یہ جوہر ٹاؤن میں دس قدم ہے وہاں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جانے دیتے حالانکہ معاملہ بھی کوئی نہیں بالکل بے گناہ بے قصور ان کو خود بھی پتا ہے لیکن اس کے باوجود نماز مسجد میں پڑھنے نہیں جانے دیتے اچھا انہوں نے اجازت دی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی نے نماز دو رکت پڑھی پہلے سے پڑھتے تھے ذرا لمبی کیا کرتے تھے آج مختصر پڑھ لی مختصر ہلکی سی دو رکتیں پڑھ لی اور سلام پھیر کے کہنے لگے آج نماز میں مزہ تو بڑا آ رہا تھا دل چاہتا تھا کہ ذرا اس کو طول دے دوں ذرا لمبی نماز کر لوں اللہ سے ملاقات میں کچھ وقت لگ جائے لیکن مان ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ کافر بے دین کہ موت سے ڈرتا ہوا نماز لمبی کر رہا ہے کہیں یہ نہ کہہ دیں اس لیے نماز مختصر کر لی نماز مختصر کر لی کافروں نے چڑھا دیا پھانسی پہ لٹکا دیا تیر برسانے لگے زندہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ ہو زندہ مجاہد موحد کو لٹکایا اور تیر برسانے لگے زندہ خبیب مجاہد کی بوٹیاں جسم سے گرنے لگی اللہ زندہ بوٹیاں گرنے لگیں اس وقت انہوں نے دعا کی ایک تو دعا کی اللہم اخبر نبی اے اللہ ہماری یہ ساری خبر یہ سارا واقعہ ہماری طرف سے اپنے نبی کو بتا دینا نبی مدینے میں ان کو کیا پتا یہ تو عقیدہ نہیں تھا نا ان کا بھی نبی پاس موجود ہے ہے نا نبی پاس موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے نبی غیب جانتا ہے اس کو سارا پتا وہ تو میرے ساتھ ہیں یہ تو نہیں تھا نا عقیدہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ یہ کہہ کر اے اللہ اخبر اللہ نبی یہ ہماری خبر اپنے نبی کو پہنچا دے اپنے نبی کو پہنچا دے اللہ نے وہی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچائی پھر کہا عدادا اللہ تو لا من ہوم آہادا اللہ ان کافروں کی ایک, ایک, ایک, ایک, ایک کر کے گنتی کر لے اور ان کو پھر الگ الگ کر کے اللہ مار دینا ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا یہ کہنے کے بعد اللہ اکبر پھر جب آخری تیر لگا اس کے بعد رو پرواز کر رہی ہے جان لکھ رہی ہے اس وقت آخری بول بولے لس تو اوبالی نا اوکتا لو اب جب کہ میں اسلام پر جان دے رہا ہوں شہادت پا رہا ہوں اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے کیا مطلب کہ زندہ تھا نا زندگی میں پریشانی لگی رہتی تھی فکر مند رہتا تھا کہ ٹھیک ہے نمازیں پڑھ رہا تھا روزے رکھ رہا تھا دوسرے نیکی کے کام ہو رہے تھے دین پر قائم تھا مگر فکر یہ لگی رہتی تھی کہ خاتمہ پتہ نہیں کیسا ہوگا خاتمہ پتہ نہیں پتہ نہیں کیا بنے گی خاتمہ پتہ نہیں کیا اصل معاملہ تو خاتمے پر ہے نا اصل خاتمے پر ہے کہ پتا نہیں خاتمہ ایمان پر اسلام پر ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا جو آج ہو رہا ہے اسلام پر جا رہا ہوں ایمان پر جا رہا ہوں تو اب مجھے کوئی فکر کوئی فکر نہیں رہی اللہ آدموں نے شہید کر دیا اللہ کی رام جان دے دی قربانی دے دی قربانی اللہ کی رام جان کی قربانی دے دی اچھا ایک عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت کافر تھا کافر مکے میں کافر تھا میں بھی بعد میں مسلمان ہوئے صحابی بنے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ گورنر بھی بنے لیکن ان کو نہ بعض اوقات ایک دورہ سا پڑتا تھا دورہ سا لوگوں نے شکایت کی کہ کیسا آپ نے ہمارا گورنر بنایا ہے اس کو تو کئی دفعہ دیکھا ہے کہ دورہ سا پڑ جاتا ہے اچانک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بلایا پوچھا بھی یہ کیا شکایت ہے کیا معاملہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ شاید کوئی مرگی کا دورہ ہے کہنے لگے نہیں مجھے مرگی کا دورہ مجھے مرگی کا دورہ دورہ کوئی نہیں ہے آخر پھر وجہ کیا ہے یہ کیا, کیا کیفیت بنتی ہے کہنے لگے کہ یہ کیفیت اس وجہ سے بنتی ہے کہ سیدنا خبیب کو جب شہید کیا گیا اس وقت تماشا دیکھنے والوں میں میں بھی تھا اللہ تماشا دیکھنے والوں میں آیتنا لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کیا تو کچھ نہیں تیر نہیں چلایا بس سنا تھا کہ پھانسی دی جائے گی ایک مجاہد کو تو میں بھی تماشا دیکھنے والوں میں آ کے کھڑا ہو گیا شامل ہو گیا وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے جو کچھ بیتی ہے حضرت خبیب سے میں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آج مسلمان ہو جانے کے بعد بھی جب وہ منظر میرے سامنے آ جاتا ہے تو میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے بلا کیوں ہوتی ہے اللہ یہ کیوں ہوتی ہے یہ ہے اصل بات میرے بھائی یہ اصل بات بتانے لگے یہ اس لیے کہ مجھے خیال آتا ہے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں جائیں گے اگرچہ میں اس وقت کافر تھا بھائیو ذرا سوچو گور کرو کہ مجاہدوں کو کٹنے کا مجاہدوں کو پریشان ہونے کا مجاہدوں پر تکلیفیں آنے کا تماشا کافر دیکھا کرتے ہیں کون دیکھا کرتے ہیں کافر دیکھا کرتے ہیں مسلمان مجاہدوں کے تماشے نہیں دیکھا کرتے پر کہتے ہیں میں اس وقت کافر تھا بعد میں اللہ نے اسلام کی دولت دی پر آج خیال آتا ہے آج بھی خیال آتا ہے دن قیامت کے اللہ رب العزت کے دربار میں جاؤں گا اگر اللہ نے سوال کر لیا عامر تو خب میرا بندہ مجاہد جب کٹ رہا تھا تو وہاں موجود تھا بتا تو نے اس کے ساتھ کیا تعامل کیا تھا تو کیا جواب دوں گا کیا جواب دوں گا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے سو مسلمانوں ہم تو مسلمان ہیں ہم تو کلمہ گو ہیں، جہاد تو ہمارا ایمان ہے مجاہدوں کا ساتھ دینا یہ تو ہماری آن ہے ہم مسلمان ہو کر تماشا دیکھیں مجاہد مجاہدوں کا اور تعاون نہ کریں بتائیے اللہ کہ ہاں جا کے میرے بھائیو ہمارا کیا جواب ہوگا ان کو تو معافی مل جائے گی وہ تو کہہ دیں گے کہ یا اللہ میں اس وقت کافر تھا یا اللہ میں اس وقت مسلمان نہیں تھا ان کا تو یہ عذر قبول ہو جائے گا مگر فکر پھر بھی دیکھی ہے ان کی کہ اگر اللہ نے دربار میں کھڑا کر کے یہ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا جب یہ کیفیت میرے سامنے آتی ہے تو مجھے ایک دورہ سا پڑ جاتا ہے میں ہوش میں نہیں رہتا سو مسلمانوں اللہ کے بندو اس کو ذہن میں رکھ لو اس کو ذہن میں رکھ لو کہ آج مجاہد اللہ کے بندے مواہد بندے مسلمان بندے مسلمانوں کی مساجد مسلمانوں کی عزتیں آج پامال ہو رہی ہیں آج ان کو لٹا جا رہا ہے کافر سر پہ چڑھا ہوا ہے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہم تماشا, رہے ہم تماشا رہے کیا جواب ہوگا اللہ کے ہاں جا کے اللہ پھر اللہ پوچھے گا مجاہد میرے پریشان تھے کٹ رہے تھے قربانیوں کی ضرورت تھی بتاؤ تم نے مسلمان ہو کے میرے ان بندوں کے ساتھ کیا تعاون کیا ہے سو so جو میں نے عرض کیا کہ موقع محل کے لحاظ سے اللہ قربانیاں طلب کرتا ہے دین ہمارا قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا مال بہت پیارا ہوتا ہے اللہ اس سے اس وقت تقاضا کرتا ہے کہ تم مال دے تاکہ جب مال دے دل میں کھو پڑے اور پتا چلے کہ میں نے اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز دی ہے اللہ کہتے ہیں جب تی پیاری ہے میرے لیے قربان کرتا ہے تو میں جنت کے دروازے تیرے لیے کھولتا فرشتے پھر تیرے اوپر اترتے ہیں بات آ گئی ہے ابھی ساتھ کر کے چلا جاؤں کہیں بعد میں ذہن نہ نر... ذہن میں نہ رہے میرے بھائیو آپ نے اس سے پہلے اللہ کی توفیق سے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ آپ کی اس قربانی کو قبول کرے کافی سارا تعاون مجاہدوں کے ساتھ مالی تعاون کر دیا ہے مگر آج اس موقع پر کس چیز کی قربانی درکار ہے آپ کے وقت کی قربانی درکار ہے کیوں جی کئی دفعہ آدمی اس کو کہو کہ یار ذرا فلان جگہ پہ جانا ہے یہ معاملہ ہے وہاں درس ہے وہاں آ, یہ فلان نیکی کا کام ہے وہاں ضرورت ہے تیرے جانے کی وہ کہتا جی پیسے تو بتاؤ کتنے لینے ہیں مجھے پیسے لے لو جتنے مرضی مگر میں اب وقت میں نہیں لے سکتا کیوں جی یہی ہوتا ہے نا اب وقت میں حالانکہ وقت, ضرورت وقت کی ہوتی ہے تو آگے سے اس کو کر اللہ کے بندے تیری ضرورت ہے اب تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اس لیے جو ضرورت ہو اللہ کے دین کو اس سے پورا کرنا اصل قربانی اس چیز کا نام ہے سو آج میرے بھائیو اس وقت آپ سے قربانی وقت کی ہے وقت بڑا پیارا ہے وقت سے بڑی محبت ہے وقت کی قربانی بہت کم دیتے ہیں بتائیے میرے بھائیو اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے دربار میں کھڑے کر کے پوچھ لیا کہ یوں فلاں وقت آیا تھا مجاہدین سخت آزمائشوں میں تھے جہاد پہ پابندیاں لگ رہی تھیں اور عزتیں لٹ رہی تھیں مجاہدوں نے تم سے تقادہ کیا تھا کہ اللہ کے لیے دو تین دن کا وقت دے دو قرآن حدیث کی باتیں سن جاؤ مجاہدین کے جذبات دیکھ جاؤ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آ جاؤ اللہ دربار میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ بتاؤ اس وقت تو نے میرے بندوں سے کیا تعاب ان کیا تھا تو کیا جواب ہوگا تو اگر چاہتے ہیں کہ جواب صحیح صحیح مل جائے ابھی وقت موجود ہے ابھی وقت موجود ہے اس لیے بھائیوں پریشان نہ ہو ضرورت کے مطابق کام کرو اللہ رب العزت کہتے ہیں ان اللہدین کالو رب سمست کام یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر پر اس پر استقامت دکھائی پھر قربانیاں پیش کی آزمائشوں میں صبر کیا اللہ کو ضرورت کے مطابق ہر شے مہیا کر دی اللہ فرماتے تزالو علائی کا پھر ان پر فرشتے اترا کرتے ہیں فرشتے فرشتے بھی اترتے ہیں اور اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ شیطان بھی اترتے ہیں شیطان بھی شیطان بھی اترتے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں حل او نب بے او قوم الا منت ن شاتی تنز ذالولا کل افاقی سم وقب اللہ کہتے ہیں ہل و نبے حکم لوگو میں تمہیں بتاتا ہوں میں خبر دیتا ہوں تمہیں کہ علام تز لو شیاتی شیطان کس پر اترتے ہیں تنزا وہ شیطان اترتے ہیں علا ہر بڑے جھوٹے دگا باز فریبی اور گناگار پر شیطان کن پر اترتے ہیں دگا باز فریبی جھوٹے بددیانت اللہ اکبر اور گناہگار و فجور میں مبتلا شیطان ان پر اترتے ہیں شیطان ان پر اترتے ہیں اور فرشتے کن پر اترتے ہیں جنہوں نے کہا رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے سم مست پھر اس پر ڈٹ گئے اس پر جم گئے پھر ادھر, ادھر ادھر نہ دیکھا اللہ کہتے ہیں فرشتے ان پر اترتے ہیں اب ہم فیصلہ کر لیں کہ ہمارے اوپر کون اتر رہے ہیں کیوں جی فیصلہ کر لیں نا کیا جھوٹ ہمارے معاشرے میں نہیں دگا بادی فریب حسد بغض کینا اللہ پر بہتان بادی اور گناہوں میں لت پت پھر ہم کس منہ سے کہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فرشتے نہیں اترتے کیوں شکوا کریں پہلے اپنی حالت بنائیں جب یہ حالت بنے گی میرے بھائیوں صحابہ کرام جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم کہیے کہ ان میں سے کوئی مشرک تھا ہمارے تو گھر گھر میں شرک ہو رہا ہے گلی گلی شرک ہے شہر شہر میں شرکیاں مراکز ہیں اللہ اکبر گھر گھر میں شرک ہے صحابہ کے رام بدعتیں کرنے والے تھے ہمارے ہر گھر میں بدعت ہے صحابہ میں کوئی بے نماز تھا ہمارا کوئی گھر سمیت اہل حدیثوں کے بے نماز سے خالی نہیں کوئی گھر والا کہہ دے کہ میرے گھر میں سارے نماز دی. اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر صحابہ کرام کے اندر کوئی داڑھی منڈا تھا یہ اہل حدیثوں کی مسجد بھری پڑی ہے داڑھی منڈوں سے اللہ اکبر ہے کہ نہیں خیال کون ہے اہل حدیث مانا حدیث کو ماننے والے بس حدیث پر چلنے والے نعرہ ہمارا مسلک زندہ باد مسلک اہل حدیث زندہ باد لیکن حدیث منہ کے اوپر بھی نہیں حدیث چہرے کے اوپر بھی نہیں اور نعرہ اہل حدیث اللہ کے بندے یہ زبان کس زبان سے کہہ رہا ہے سب سے زیادہ اللہ کی توفیق سے اس دنیا کے اندر یہ اہل حدیث قرآن حدیث پر چلنے والے یہی ہے نا مسلح کے اہل حدیث والے قرآن حدیث جن کا مذہب صحابہ کرام قرآن حدیث پر چلنے والے یہی تھے نا یہی تھے نا رہبر یہی تھے نا روشنی دینے والے پر جب یہی اندھیرے میں چلے گئے تو میرے بھائیوں روشنی کون دے گا روشنی کہاں سے آئے گی دوسروں کی کیا بات کریں اللہ اکبر صحابہ کرام صحابیات کوئی بے پردہ تھی جب سے پردے کا حکم آ گیا ہمارے گھر گھر میں میں پرت گئی گانا بجانا باجے گاجے کافروں کی رسمیں کافروں کا لباس کافروں کی عادتیں کہیے میرے بھائیو ہے کوئی ہماری شادی نکاح وہ نکاح جس کو اللہ کے نبی نے نصف الایمان قرار دیا ہے وہ نکاح ہمارا وہ الایمان کہ کہیے ہندو کی رسم سے خالی ہے سوائے اس کے وہ بھی اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں کہ آؤ جی مولوی صاحب چند کل میں پڑھا دو ایجاب قبول مولوی صاحب الحمدللہ خطبہ پڑھ کے اس کو کہہ دیتے ہاں بھائی یہ فلاں فلاں قبول ہے تجھے قبول ہے اس کے سوا کوئی اور بات دکھاؤ جو سنت حدیث کے مطابق ہے تو پھر اس لائق ہم ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے آئیں پہلے اپنے آپ کو فرشتوں کے لائق بنایا جائے گا سے دیگر ہم تو ہمارے اوپر تو دن رات شیطان اتر رہے ہیں ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود تو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ فرشتے ان پر اترتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے اللہ کہ اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے اور کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اب شیرو بل جنت کل تم اس جنت پر خوش ہونا چاہیے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے نہ دنیا و فل آخرا پھر اس سے بولتے ہیں کہ ہم ہیں تمہارے دوست دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہنو لیا کمفیل حیات و فل ولا کمفی ہاں دنیا کے اندر رہ کر تم نے اللہ کی مرضی پوری کر دی اب جنت میں آ گئے اب اللہ تمہاری مرضیاں پوری کرے گا ولا کمفی یہ قرآن ہے قرآن یہ مذاق نہیں ہے یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے کہ تم رد کر دو اللہ رب العزت نے کا بینا عبادکم کدوائے لوگوں رسول نے جو تمہیں خبریں دی ہیں جو تمہیں دعوت دی ہے اسے آپس میں جیسے ایک دوسرے کو خبر دی جاتی ہے اس طرح نہ سمجھو آپس میں ہم کوئی خبر دے اس کو جھٹلا بھی تو دیتے ہیں نا لاپرواہی کر جاتے ہیں کوئی فرق کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اللہ کے رسول کی بات ایسی نہیں ہے کہ تم اسے رد کر دو لاپرواہی اختیار کر جاؤ نہیں یہ اللہ کے رسول کی خبریں ہیں یہ اللہ کی خبریں دی ہوئی ہیں اللہ یہ خبریں دے رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ولا کمفی ہاں ماتی والا کم فی ہاں جو تمہارے جی چاہیں گے اب تمہیں وہ ملے گا جو تم منگوا ہوگے وہ حاضر ہو جائے گا اللہ مجھے آپ کو ان اپنے بندوں میں شامل فرما لے وما علینا اللہ بلا اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب الله و خیر الحدیع حدیع محمد صلی الله عليه وسلم محد وطن وک اللہ محمد, آل محمد آل حمیدم مجید اللہ محمد مالا محمدین کما دار تالا براہیمالیم ان کا مجيد اللہ مربن فل دنیا اللہم حسنت اللّہ مشر مردان بیماروں کے لیے خصوصی دعا کریں یہ چٹ بھی اسی لیے آئی ہے کوئی ساتھی بتایا کہ ان کا بچہ ہسپتال میں داخل ہے دماغ کی کوئی تکلیف ہے اس کے لیے بھی اور دوسرے بیماروں کے لیے بھی دعا کریں اللہ سب کو شفاطہ فرمائے اللّہ اشف مردہ و مرد المسلمین اللہ مردان اللہ منصور السلامین اللہ منصور الجہاد اللہ کُل مکان اللہ منصور المجاہدین وفی فلسطین وفی افغانستان وفی شیشان وفی کل مکان اللہم انصرهم وحفظهم اللہم دمبر اعداء الدین اللہم دمبر الكفار اجمعین اللہم دمبر الحکام الملحدین اللہم ان لا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بکا من شرورهم اللہم من اراد بالجهاد والمجاهدين سوان فاش بِنَفْسِهِ ہو كَيْدَهُ فِي و رد تَدْبِيرَهُ تَدْبِيرًا عَلَيْهِ جلال تد بیو تد آمین یا رب